یہ وہ عام گفتگو کا انداز جی یہ تھا کہ گھنٹوں سے گفتگو کیے جاؤ ان کی گفتگو کا انداز ادیب آنا ہوتا تھا جی نجی گفتگو جی جی وہ کسی کو بول وہ یوں بھی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے آپ نے بات کیا آپ کے کی فوراً فوراً بھانپ لیتے تھے کسی تلفظ میں منعقد ثبیت ہو گئی ماتھے پہ شکن آ گیا فوراً کہتے ہیں یہاں آپ پورے طور پر اس کو جیسا کہ جس صفائی سے بیان کرنا ہوتا نہیں کر سکتے تو آپ کو کہتے ہیں تو میرے بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب دیتے میں نے مثلاً میرے ساتھ ایک دوست گیا تو ان کا بیٹا میرے ساتھ تھا وہ آج کل گورنر ہے حیدرآباد دکن کے تو میں نے کہا جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں پربودھ میں نے کہا جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں تو ہاں میرے بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ چندر کے بیٹے ہیں وہ تو ان کا چہرہ بول رہا مسل سری نگر میں تھے میں سری نگر میں گیا تو میں نے کہا کہ مولانا آپ تو خدا کے فضل سے آپ کی صحت عمدہ معلوم ہوتی ہے خوشگوار معلوم ہوتی ہے تو کہہ لیں گے کہ ہاں بھائی لیکن میں نے اتنی دماغی بد پرہیزیاں کی ہیں کہ صحت کے لوٹانے کا سوال ہی پیدا تھا دماغ دماغی پرہیزیاں تو وہ کوئی نہ کوئی نیا فکرہ ضرور بولتے تھے ایسا بولتے جس سے آدمی سوچتا رہ جاتا تھا کہ بھئی یہ بات تو بڑی عمدہ کر گئے شہر صاحب ایک میں آپ سے پوچھنا بھول گیا آپ نے اتنی مدت خانے میں گزاری انگریز کے جیلخانے میں تو اس پر بیگم شورش کا کیا رد عمل رہا یعنی یہ میری شادی کے, کے جی جب میری شادی پارٹیشن سے ایک سال پہلے ہوئی تو آپ کے دوسرے اجزا خوش تھے آپ سے میرے دوسرے اجزا کیا جی ہی رہتے تھے تو لیکن اب لیکن بردان اتنی بردان مدت, بردان مدت گزارنے کے باوجود زندہ میں آپ کی جو خوشتبئی ہے شگفت بیانی ہے یہ کیسے برقرار یہ تو بڑی ہے میں بات سمجھتا ہوں مجھ پر قدرت کا تھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جی میرے زندگی میں میرے جو ساتھی رہے ہیں کسی نے نہ تو میرا اعتماد کبھی ضائع کیا ہے اور نہ مجھے ان سے کوئی نقصان پہنچا اور جو افتاد آئی میں نے آج چادآباد کے تحت گزار دی ہے میں نے کبھی کسی چیز کا صدمہ نہیں کیا ہوا تو آپ طور پر ہوا چند منٹ کے لیے پھر اس کے بعد گزار دیا میں سمجھتا ہوں زندگی خوش رہنے کا نام ہے اگر زندگی میں خوش نہ رہا جائے تو زندگی کم ہوتی یا بڑھتی نہیں اچھا آپ کی خان کی زندگی سے مطمئن ہے میں اپنی خان کی زندگی سے مطمئن ہوں کوئی دکھ نہیں ہے اس قسم کا مجھے کیا دکھ ہوگا جی میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں میرے گھر والے جو ہیں اگر وہ میرے ساتھ خوش رہتے ہیں تو میری خوش قسمتی ہے نہیں رہتے تو زندگی انہیں گزارنی ہے مجھے تو نہیں گزارنی ہے تعلیم کی طرف سے مطمئن ہے آپ ہاں میری اللہ کے فضل سے بیٹیاں ایم اے کر چکی ہیں بیٹے میرے پڑھ رہے ہیں جی ایک سوائے وائک میرے گھر میں نالائق پیدا ہو گیا بس وہ اب میں اس کے سیاجز اس کی مرد یہ میٹرک سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا نہ کرے تو باقی سب اچھے ہو سکتا ہے وہ لڑکا سب سے آگے بڑھ جائے اس سلسلے میں آپ کی جو شخصیت تنب سکی اور آپ شورش بنے میں ان پر نہ تو اثر ڈال سکتا ہوں جی نہ میں ڈالنا چاہتا ہوں نہ اپنی چھاپ لگاتا ہوں نہ لگانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول بالکل ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے حصے جامع نہ لینا چاہیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی تعلیم مت دو وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیے واہ واہ واہ کس قدر بات ہے اور حضرت علی کی یہ بات ایک ایسی ہے جی جس کو سبحان اللہ بھلایا نہیں جاتا دوسرے وہ اور بھی کہتے ہیں پھر تعلیم ہوتی ہے جی مختلف طبیعتوں میں مختلف اثر کرتی ہے جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ بارش کا قطرہ ہے صدم میں چلا جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے سانپ کے منہ میں چلا جاتا ہے تو زیر وہی بات جو شادی نے کہی کہ بارہ کی در لطافت بالکل یہی اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے قول ترجمہ معلوم ہوتا ہے نہیں اسی بات کو نئی نسل کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ایک بڑا سبق ہو ایک تو ہوتا ہے مثلاً آپ ایک شخص بھی ہیں لیکن آپ ایک شخصیت بھی ہیں ہر شخص شخصیت نہیں ہے اور ہر شخصیت ایک شخص ہے تو شخصیت کا ایک تو جسمانی تصور ہوتا ہے جس کا تعلق طبیغوں سے ہوتا ہے وہ انسان کی جسمانی شخصیت دیتے ہیں, ایک دیتے, دیتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ایک وہ نفسیاتی تصور ہے شخصیت کا جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک شخصیت ہے کی ایک شخصیت ہے اقبال ایک کی ایک شخصیت, اقبال ایک شخصیت ہے تو ان معنی میں آپ ایک شخصیت ہیں یعنی میں یہ کہنے میں کوئی نہیں محسوس کر رہا تو وہ کون سے کرتاصر ہوئے یعنی یہ کہ جیسے آپ کا ذکر دانش نے اپنی کتاب میں کیا ہے ابھی میں چند دن پہلے ان کو یا اور جگہ بھی آپ کا ذکر ہوا کچھ باتیں بھی لوگوں نے تو یعنی ایک تصاویر تعلیم آپ کی اگر فرض کیجئے باضابطہ نہیں بھی ہو سکی جیسا کہ آپ کے سرگزر سے اندازہ ہوتا ہے تو وہ پھر کون سے اثرات ہوئے کہ آپ سر میں آپ تعلیم م... ہم... یافتہ تعلیم یافتہ میں آپ سے میری تعلیم کے ادھورا رہ جانے کی وجہ تو یہ ہوئی کہ ہمارے معاشی حالات ہمارا ساتھ چھوڑ بیٹھے ورنہ ہمارے معاشی آلات ہمارا ساتھ چھوڑ بیٹھے ورنہ بفضل فضل ہی تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھریلو حالات بڑے اچھے تھے اور ہمارا کنبا ایک اچھا کنبہ تھا مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کچھ حالات ذاتی نوعیت کے ایسے پیدا ہوئے پیدا ہو گیا تو پھر ہمارے ہاں سے یوں کہنا چاہیے دنیاوی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خوشحالی چلی گئی اور تعلیم کی آرزو جو میرے رگوریشے میں تھی وہ بالکل ہی یوں کہنا چاہیے کہ تکمیل کہہ لیجئے بلکہ مر گئی لیکن میں تین چار چیزوں نے مجھ میں ایک چیز پیدا کی اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں ہماری دادی جان پڑھی لکھی عورت تھی اور شروع ہی سے میں نے جب آنکھیں کھولی دوسری تیسری میں میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ذمہ دار بڑے التظام سے آتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو میرے دادا جان نے وہ مجھے چوتھی جماعت ہی میں اس کی عادت ڈالی اگر میں ذمہ دار اس زمانے میں صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا ظاہر بات ہے کہ ذمہ دار چوتھی زبان میں جماعت میں آدمی کیا پڑھ سکتا ہے مشکل ہی ہوتا ہے تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے وہ ٹھیک ہو گیا لیکن میری طبیعت میں ایک بات جس کو میں ہمیشہ اپنے بچوں بیان کرتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے سے یعنی کم از کم جو میری تربیت کی یا تعلیم کی یا حصول کی جو چیز بھی میں حاصل کر رہا تھا عمر تھی کبھی اپنی زندگی میں اپنے سے کم عمر اپنی عمر کے برابر کے دوست نہیں بنا ہے میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جاؤں بیٹھوں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں اگر میں اس کی زبان نہیں حاصل کر سکتا اس کی عادات حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی نشست و برخاستی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا میں اور اس طرح مجھے کئی چیزیں آ جاتی تھیں آداب آ جاتے تھے بول چال کے کچھ طور طریقے آ جاتے تھے کہنے سننے کے ڈھنگ آ جاتے تھے کئی چیزیں پیدا تھیں آپ حیران ہوں گے کہ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا اور تو مجھے استاد اسکول میں ایسا مل گیا جو خود اعلیٰ پائے کا ادیب تھا اور شاعر تھا اور انتہائی مہذب انسان تھا جس کو انگریزی میں کلچرڈ کہتے ہیں ان کا نام تو نیاز احمد تھا اور وہ بچارے شہید بھی ہو گئے لیکن وہ اس زمانے میں ایک اسکول کے اساتذہ کا پرچہ نکلا کرتا تھا رہنمائی تعلیم تو مجھے یاد ہے وہ اس کے سالانہ نمبر نو ناروی اس کو ایڈٹ کرتے تھے سالانہ نمبر اس کے پانچ پانچ چھ سو کے ہوتے تھے تو تین سال تک ہمارے اس استاد کی نظم اور غزل تمام جتنے اندراج اس میں ہوتے تھے نظموں اور غزلوں کے اس میں نمبر اول پہ آتی رہی اور اس کو انعام ملتا رہا اس زمانے میں سو روپے غزل نمبر ایک پہ اور نظم پہ بھی ایسا ہی تو وہ بہت ہمارے لیے وہ بہت ایک نیمت گرام آیا تھے سخت اور بڑے سخت تھے پھر میں جی اس زمانے میں کچھ اپنے گھر کے ذوق کی وجہ سے میرا کچھ ایسا ذوق بن گیا کہ میں چھٹی ساتویں سے مولانا ظفر علی خان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور وہ خود حیران ہوتی تھی یہ بچہ آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے لیکن میں بیٹھا رہتا تھا جلسے سنا کرتا تھا شوق تھا یہ میں یعنی میں نے ہمیشہ اپنے سے بڑے آدمیوں کے پاس بیٹھنے کی عادت ڈالی یہ احسان دانش میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا تو یہ لاہور میں آئے تو میرے دادا جان نے ان سے چونکہ ان کے کچھ عزیز ہمارے یہاں ہم ملازم تھے تو ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ وہ ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو پڑھا دیا کرو تو یہ مجھے پہلی دوسری تیسری میں پڑھاتے رہیں پھر اس کے بعد مولانا ظفر علی خان تھے میر صاحب تھے سالک صاحب تھے علم دین سالک تھے اس زمانے میں یہاں فہیم بیگ چختائی تھے وہ گوالیار والے ادھر کے اور بہت سے لوگ آتے تھے میں ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میری زندگی آگے کی طرف بڑھتی چلے گی مجھے تو میں نے باقاعدہ ایک جس کو کہنا چاہیے نا بلوک کی عمر میں داخل ہونے سے پہلے بلوک کی عمر سے مراد طبی اعتبار سے بلوک نہیں بلکہ ذہنی اعتبار سے بلوک کی عمر میں داخل ہونے سے پہلے جی ہاں میں نے وہ اتنے بڑے آدمیوں کی صحبت اختیار کی وہ جی ہاں اتنے بڑے آدمیوں کی صحبت اختیار کی کہ انہوں نے میری ذہنی تعمیر میں اور میری طبیعت کی تشکیل میں مدرسے سے زیادہ حصہ لیا اور مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی پنڈت جی جواہر لال نہرو وہ بھی مجھے جانتے تھے پٹیل بھی جانتے تھے راجن بابو بھی جانتے تھے اور آپ حیران ہوں گے جن دوستوں کے بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کے بعض کے خطوط بھی میرے پاس ہیں سات سات آٹھ छापना चाहता हूं جنہیں میں چھاپنا چاہتا ہوں ہندو لیڈرشپ کے علاوہ جن میں भी لیڈر بھی تھے سوشلسٹ لیڈر بھی تھے نوجوان لیڈر بھی تھے اور کم از کم ان کے ساتھ صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے ذکر کیا مسلمان لیڈر کے شپ کے ساتھ بھی میرے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں اور ایک قائد اعظم کے سوا میں نے تقریباً سبھی مسلمان لیڈروں کا اعتماد حاصل کیا مولانا آزاد نے میرے متعلق وہ خطوط جو چٹان میں چھپے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے تھے پھر ان کے بعد ایسے خط موجود ہیں جنہیں میں چھاپنا چاہتا ہوں جس سے ظاہر ہے کہ مولانا کو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا فرق نہیں پڑے گا مولانا تو مولانا ہے لیکن میری عزت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور یہی مولانا ظفر علی خان اب اس جیسے شخص نے یہ کہا کہ شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ عدلی ہے میں وقت کا رستوں تو یہ ثانی سہراب جوش کے اختر شیرانی کے شاعروں میں دانش کے جوش کے تو ابھی میرے پاس اشعر اس دن ہی میرے ان کی مہربانی میں لکھ کے دے گئے تھے تو ان کے قصاعدی اختر شیرانی کے بہت جگر کے یہ بھی میرے پاس ہیں رشید احمد صدیقی کے خطوط میرے پاس دو ڈھائی سو ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں اردو نثر نگاری کا وہ سب سے بڑا آدمی ہے جو خطوط انہوں نے مجھے لکھے ہیں اگر میں دو خط بھی اس میں سے چھاپ دوں دنیا دنگ رہ جائے گی جس طرح انہوں نے مجھے نوازا ہے حالانکہ انہوں نے مجھے آج تک نہیں دیکھا اور میں نے انہیں نہیں دیکھا تو میرے پاس بہت سا یہ سرمایہ ہے اور میں ان چیزوں کو لانا چاہتا ہوں میرے پاس زیادہ تو میں اس سرارے سرمایہ کو یاداشتوں کے کسی عنوان کے تحت قلم بند کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی مرلے پر مستقبل میں جا کر وہ تاریخ کا حصہ بن جائے تاریخ کا حصہ بنے ایک تو یہ ہے دوسری بات چیز یہ ہے مسل میں اپنے پاکستان کے حالات میں اس کے انقلابات کو با... میں اب کہتا ہوں تاکہ بات دور کی نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی پارٹی میں میں نہیں ہوں الیکشن میں جیسے میرا ان کا فاصلہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے یعنی میں اس کی ان کی حریف جا. ایک قسم کی یوں کہنا چاہیے جا. کہ انسان تھا جماعتوں میں تھا ان کا ساتھی تھا لیکن اب بھی میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میں ان واقعہ کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میری زبان سے اچھا نہیں آپ ان سے پوچھنا تو بہتر ہے مجھے ان کبھی تو مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے اور آج تک یہ توفیق کسی کو نہیں ہوئی کم از کم نازم الدین سے لے کر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو انقلابات ہوتے رہے ہیں ان کے داخلی اسباب کیا تھے اور خارجی وجوہ کیا تھے اور وہ کسی نے ابھی تک نہیں لکھے اور لکھنے کی ان میں حوصلہ بھی نہیں ہے مجیب میرے دوست تھے بڑے گہرے آپ نے وہ اردو ڈائجسٹ میں پڑھا ہوگا کہ الطاف حسن قریشی کو بیان دیتے ہوئے کہا میرے متعلق مغربی پاکستان میں اور کوئی شخص جو کہنا چاہتا ہے کہ لیکن شورش نہ کہا وہ میرا دوست ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتا حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو غلط فہمی ہوئی تھی میں ان کے متعلق کبھی نہیں کہا کوئی ایسی بات ولی خاں میرے دوست ہیں اصر خاں میرے دوست ہیں بڑے گہرے دوست ہیں میں جانتا ہوں ہمارے ملک میں جو بیرونی طاقتیں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس میں ان کا شریک کار رہا ہوں شریک یوں علود گی رہا ہوں مجھے یہاں تک کہنے میں کوئی ایب نہیں ہے تو یہ جانتا ہوں میں ان کو لکھنا چاہتا ہوں دوسری بات شخصیتوں کے میں چاہتا ہوں ایک خاکے لکھوں مثلاً ایک کے متعلق میں وہ سنایا وہاں کا جواہر کے متعلق پٹیل کے راجن کے نشتر کے سورا وردی کے جی یہ جتنی ہماری بلکل لکھے اس میں انشاءاللہ ذاتی بیناد یا ذاتی بخت کو کوئی دخل نہیں ہوگا بالکل سچائی پر مبنی ہوگی ہر کسی آدمی کے متعلق جھوٹ لکھتا ہے یا غلط لکھتا ہے یا اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے افسانہ تراشتا ہے اس سے بڑا ذلیل اور کتا آدمی کوئی نہیں ہے وہ خدا کے حساب کو دعوت دیتا ہے میں جب لکھتا ہوں میں پہلے اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا میں میرے قلم سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے صحافت میں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن تاریخ میں جھوٹ بولنا نسل انسانی کو گمراہ کرنے کی سب سے زیادہ محیب اور اچھا ہے یہ لکھنا چاہتا ہوں ایک خاکے لکھنا چاہتا ہوں ایک س... یہ سوائیں اور ایک میری شاہ صاحب یہ ذاتی سی نوعیت کی ہے اس سے شاید کسی کو دلچسپی نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطابت میں کم از کم میں جس شہر گاؤں میں چلا جاؤں گے. اگر اس گاؤں وہ لاکھ لاکھ آدمی کا مجمع ہو جاتا ہے جی تو میں ایک آریٹری پہ کتاب بھی لکھنا چاہتا ہوں خطابت پہ یہ جب میں کوئی پانچ دس کتابیں میرے ذہن میں ہیں جن کو میں قلم بند کر کے چھوڑنا چاہیے جی ہاں نئی نسل کے بارے میں نئی نسل کے بارے میں میں جن سے بہت ڈرتا ہوں میں سمجھتا ہوں نئی نسل جو ہے وہ ماضی سے بے خبر ہے حال سے برگشتہ اور ہے اور مستقبل سے مایوس ہے اس کی طویل اگر میں تھوڑا سا ملہ بن جاؤں تو میں اقبال کے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو اطا جدت کردار